میاں دون <سلمت و> تسلیم وسلم <سلمت> جمال محمد محمدس حیدر بہار والے خصال محمد محمدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس آنی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سات بل آخوں سلام پہلے سجدے پہ روزِ عزل سے درو یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک ممبت پہ لاکھوں سلام اندیشیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ جلوریزی سلام پچھلے دنوں میں ہندوستان میں چھوٹی ذات کے ہندوؤں نے بگی کے اوپر برات جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کی تو بڑی ذات کے ہندوؤں نے انہیں مارا پھر بگی بھی چھین لی تو ہم ہندو نہیں پوری دنیا کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اگر بگیوں پر برات لے جانی ہے عزت پانی ہے تو حضور کا کلمہ بڑھو یہ نہ کوئی فرقہ واریت ہے اور ان لوگوں کو ہم نے بتانا ہے جنہوں نے کہا آٹھ سال تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا پاکستان یہ سارے حضور کے غلام جو آئے بیٹھے ہیں نا اور حضرت باب اب شاہ حضرت خواجہ دائم الحضوری کسوری ان کی اس دھرتی کے اندر ہم جو آگے ہیں اور آپ نے جس محبت کا اظہار کیا ہے نا کہ میں جی کہنا نا گل بچ ہو رہے وہ گل یہ ہے انہوں نے مسجدوں سے سپیکر اتار کر اور مورتیوں کے اوپر دودھ چڑھا کر اور اسلام کے خلاف قوانین بنا کر انہوں نے سمجھا ہم نے پاکستان فتح کر لیا ہے اینڈ لبرلزم آئے گا لیکن حضور کے یہ غلام اور شیر کھڑے ہو گئے اب لبیک کا نعرہ شاجی چونیا سے لگاتے ہوئے تشریف لائے ہم لاہور سے آئے پتنی گاؤں کتنے دور دور سے حضور کے غلام اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے آئے جس میں گائی کے دور میں روٹی نہیں پوری ہو رہی یہ حضور کے غلام اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کمینوں تمہیں اپنے پیسے پر مان ہوگا اور کسی کو اپنے اقتدار پر مان ہوگا حضرت آسان ہماری ترجمانی چودہ سو سال پہلے کر گئے فرمایا حالات جیسے بھی ہوں تم نے ایک بات پر فخر کرنا ہے یکسی بنا علام غیر گا حب النبی محمد کی جانا دنیا والو ہمارے لیے ساری دنیا پر یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے سارے لپیٹ دیتے سارے بول رہے ہیں کوئی بندہ بھی اس مسئلے میں سستی سے نعرہ نہ لگا ویسے میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی لگانا ہے میں نے غزبائے عنین کے موقع پر نبی علیہ السلاط وسلام نے انصار کو مال نہ دیا بات ہو گئی تو میرے آکو مولا نے انصار کو بلا کر فرمایا دون لوگوں کو سلائی مشینوں پر مان ہے لوگوں کو اپنے ایم ایم پر مان ہے لوگوں کو اپنی حکومتوں پر مان ہے میرے آقا نے غزوہ حنین کے موقع پر کیا بات شاہ فرمائی جب آپ نے انصار کو جمع فرمایا فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ میں نے تمہیں سو سو اونٹ ہزار ہزار اونٹ نہیں دیا بکریاں نہیں دی تو تم پریشان ہو تو جو انصار بڑے صحابت عرض کی حضور ہم نے بات نہیں کی نوجوانوں نے کی فرمایا جس نے بھی کی سنو ہمات فرمایا کیا اس بات پر تم راضی نہیں کہ باقی دنیا جب گھر پہنچے تو پوچھے کیا لائے کہا بکریاں لایا اونٹ لایا اور تم جب گھر پہنچو تو تم سے پوچھا جائے کیا لائے کہا اللہ کے رسول لائے اور کیا لائے رسول ای بابا کے بالکل سامنے لگائے لبے نپائی لبے کایا رسول اللہ لبے لبے لبے نپائی کایا رسول اللہ لبے لبے نپائی کایا رسول اللہ لبے لبے کایا رسول اللہ لبے لبے کایا رسول اللہ لبے لبے کایا رسول اللہ لبے لبے کایا رسول اللہ لبے لبے کایا رسول اللہ لبے لبے کایا رسول علامہ فاروق الحسن صاحب نے آپ کے سامنے بڑی کھول کر باتیں کی ان کے ساتھ یورپ کے اندر حضور کی عزت پر پیرا دینے والے عامر عبد الرحمان شہید چیمہ ان کے والد گرامی بیٹھے اور دوسرے 6 فٹ اور دو انچ کے شیر قاضی تنویر احمد قادری ان کے بڑے بھائی بیٹھے ادھر شاہ جی بیٹھے ادھر حکیم صاحب بیٹھے باقی علماء بیٹھے میرے سر کا سب سر کا تاج ہیں آپ آپ بھی میرا تعارف تو آپ جانتے ہیں میں کتا پا کر سید اللہ آپ سارے آپ کے چہرے ہاں جی مفتی صاحب کملا مفتی جمیل احمد ریزی صاحب شیخو سے تشریف لائے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے ہاں جی توجہ میں جو بات کرنے لگا ہوں غزوہ حضرت حارسا میں نومان کہتے ہیں میں مسجد نبی شریف کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا بعد میں حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے دے یا کلبی کی شکل میں جبریل حضور سے بات کر رہے تھے آج اگر سٹیج پر کسی کے نعرے نہیں لگتے اس کو نہیں بٹھایا جاتا تو وہ سوچے وجہ کیا ہے ہاں جی وہ تو فرشتوں کو بھی یاد رہتا ہے جو حضور کے لیے کھڑا رہے میں بات یہ کرنے لگا ہوں آج اگر کسی کی دکانداری مکی ہے تو وہ سوچے کیوں مکی آج حضور کے غلام کسی کے لیے یہ نہیں آئے صرف میرے آقا و مولا کے نام کے لیے آئے ہاں <تصفح> بالکل کسی کے لیے بھی یہ نہیں آئے کہتے حضور کا نارا آپ نے دھرتی میں نہیں پورے پاکستان میں ہم نے بتانا ہے اور دو اٹھارہ سے پہلے پہلے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدل یوں ہی ہارتے اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی؟ ایک گل یاد رکھنا خطا کار کے لیے معافی ہے ہاں خطا کار کے لیے معافی ہے قیامت والے دن میرے آقا و مولا جب بازوئے شفاعت کھولیں گے نا تو بڑے بڑے گناگار بھی نیکوں کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے اور میرے آکو مولا نے خود اس پر فخر فرمایا وانا ابل اللہ سے خروج مزا بویسو وانا قائد ہو مزا وفدو وانا خطیب ہو مزا وانا شفیعوں میں داخسو وانا مبشر ہو میزا یا ایسو یہ کیسے مل رہی ہے کیوں جی بڑے ہیں کے بڑے بڑے برات بڑے بڑے ایسا کیوں بٹھایا گیا ایسے یہاں کیوں بٹھایا گیا گل وی میں کہنا ہاں جی گل بچے آج بڑے بڑے لوگوں کو پریشانی ہو گئی لبیک کے نارے پر بھی پریشانی ہو گئی اقبال پر بھی پریشانی ہو گئی چھٹی اقبال کی تنسوخ کی مول خاطم کا اقبال ہے یہ کہ شیر پڑھنا لے آزم علی خاطم کا اقبال میں کہو پیڑا ہوکیاں ہو جی یہ چھٹی واقعی اقبال کیوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہر تقریر کی اقبال اقبال اقبال اقبال یہ تو مولک کچھ لگتا ہے ساڑھا تو لگتا ہی کوئی یہ یکم مئی کی چھٹی یار جائز ہو اور نو نومبر کی چھٹی کیوں نہ آجائز ہو شگاگو کے مزدوروں کے ساتھ یج ہو اور جس شخص نے اس برے صغیر کے اندر پاکستان کا تصور پیش کیا علم الدین کے ساتھ کھڑا ہوا قید اعظم کو انگلستان سے بلا کر کہا پاکستان بنانا ہے قید اعظم کیا کہ میں بنانا ہے تینوں پتا ہے ساری دنیا ساڑے خلاف ہے اقبال نے قید اعظم نو کہ جلیا اور میں نو رسول اللہ فرمایا بننا ہے چلیے فراہم ہاں جی دیکھو میں تے سامنے چوبی گھنٹے تین گھنٹے صرف ستاں جمے تو لے کے ہوں تک بندے بھی ملتا رہا تو یہ مطلب نہیں میں روٹی کھانی اجے میں روٹی بھی نہیں کھای سو نو بجے کی کھا ہوئی تل آ گیا تو تسی تھی مو نا جناب تلے چ رسی پانی حضور کی خاطر تے گنڈا سنگھ بارڈر تے نارا جا کے لانا ہے میں پھر بھی آضر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 میں اقبال کلم در لاہوری کو پوچھا میں کہ اقبال دس ہو اکلوتا پتر وہ دے کے پروفیسر صاحب پتر ایک ہی سی اکلوتا پتر دے کے یارہ سال ہو گئے پروفیسر صاحب کا چہرہ مزید کھلیا پریشان نہیں ہوئے میں کہ اقبال اکلوتا پتر دے کے بھی پروفیسر صاحب دی کمر دوری نہیں ہوئی پھر بھی این چلے کہڑی شہ اقبال کہہ نہیں تیری نگاہ مراد تیری نگاہ دونوں رادری نگاہ مراد پھر اے نہیں کہ بھائی انا پتر دیتا تو کسی نے سونے کا تا تاج پوایا ہو ہوگا یہ تو اشر کو یہ ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون لیکن اب لبیک کے نارے پر امت کھڑی ہو گئی اب چھکے پر ہار پہنا والا دور گیا ہاں ہاں جی وہ میاں دان اس نے ایک چھکا لگایا تھا شارجہ میں شالمی کے تاجروں نے اس کو سونے کا تاج پہنایا اب وہ دور گزر گیا اب تاج اسی کو پہنایا جائے گا جو محمد عربی کے ساتھ وفاق کرے گا اور یہ آپ کا مجمع اور آپ کا یہ جذبہ اس بات کی طرف بالکل رہنمائی کر رہا ہے اس میں دو رائے اب نہیں ہیں آپ نے کان بند کر دینے ہیں دو اٹھارہ تک کسی کی بات نہیں سننی انہوں نے کہا بس کرو ستر سال تیری سنی اب مجھے در رسول کی طرف چلنے دے کیا کرتا ہے تو ہاں اب مجھے چلنے دے اب مجھے حضور کے ساتھ وفاق کرنے دے اب آپ نے لوگ بڑے بڑے شیطانوں کی طرح وسوسے وسے ڈالیں گے یہ کیسے ہوگا انہوں نے کہا جیسے ستر سال کفر چلا اب محمد عربی کا دین نہیں رک سکتا اب تم اس کو سنبھالو ہم نے حضور کا دین لانا ہے ہر بندہ yes یہ سی نہیں اب تو جو میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ نہیں کہ علامہ فاروق الحسن صاحب امن پروفیسر صاحب آمن شاہ جی کبلا آمن حکیم صاحب آن علامہ، چونی والے اطام محمد صاحب آون مفتی جمیل صاحب میں ہاضر ہوں ہا چوبی گھنٹے ہاضر ہاں جی بالکل جی میں نو تسی پیچھے پایا میں بہانا بنا کے عمرے تے چلا گیا ہاں جی یا میں بغداد شریف چلا گیا میں تے اپنے پیو ختم تے نہیں گیا تی اپریل میرے پیو کا ختم سی میں گاری دیوایا لاہور میں پورے میرے بڑے برا جا وے برا تتا ہے ہاں واش والا نکا بندہ نہ ہوئے وڈے وڈے ہی ہو سگ شو لیکن برادر برادری اسکرن ہو ہاں جی مولانا نم ایک لطیفہ والی بات ہے وڈے برا ایویں میں آ لے میم میں منتو ٹوک دینا سمجھ آئی نا بات وہ پڑھیا پڑھیا کوئی نہیں لیکن کہہ س... وے ہوا کرتا انہیں کہ ای مطلب ہوا تھی پڑھ گئے ہو تو ہوں پیوی برسی دے نہیں آنا اور میں آیا جلیا تی دوا دیا میرے بغیر کیوں نہیں آتی تک بکرہ لا کے زبا کر کے پیو اس واسطے پڑھایا جس واسطے پڑھایا کر رہا تا کر کتنا عرصہ ہو گیا میں اپنے پنڈ بھی نہیں گیا میں سولہ ستارہ کلومیٹر میں پنڈ میرا دور سی پچھلے سنوں میں گیا میں بابے سلام کیتا اپنے نو مان ہوئی جا بندہ میں پیچھے نہیں رہنا لیکن میں گل کر لگا اور سمجھو وہ گل اے وے کہ ہر بندہ ایک کہے میں دور دین تخت اتنے لیا ہاتھ نہیں کھڑے کرنے ہاتھ تو پتا لگنا گلی محلے میں دستخط دے دروازہ کھڑکاؤ یار کو کوئی گال کاٹ دے گا نا کبھی کا تم اتنے کیوں آیا نے کہا یار میں رسول اللہ کے دین کا پیغام دینے آیا کوئی پتھر مار دے گا نا آپ کو تو پھر آپ کے لیے کیا پریشانی کوئی گال دے دے گا اور آپ کی قیمت کرے گا تو آپ کا کم از کم نام اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ جب ساری دنیا پریشان تھی اور پاکستان میں سپیکر اتر رہے تھے علماء پر فور شیڈول لگ رہے تھے اور پھر میرا کی کتاب پر پابندی لگائی جا رہی تھی ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور کہا کہ یہ ملک لبرلزم کی طرف جا رہا تھا تو یا رسول اللہ اس وقت میں نے گھر گھر کا دروازہ کھٹکایا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ حضور کے دین کی طرف آؤ آؤ حضور کے دین کی طرف آؤ تو آپ کی یہ جبتی بنتی ہے اب یہ نہیں ہے میں آگر ہوں مجھے جس گلی میں آپ لے جائیں میں بغیر پروٹوکول کے پھر رہا ہوں بغیر گن مین کے پھر رہا ہوں میرے پاس کوئی گن مین نہیں ہے نہ میری گاڑی کے آگے کوئی گاڑی ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے ہاں جی پھر جن کا کام کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہمیں کوئی پریشانی ہاں جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں تو اب یہ نہیں کہ ہماری تقریریں سننے کے بعد مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے لیکن مزید آپ کو میں یہ بات بتانے لگا ہوں کہ جناب اب آپ میں سے ہر بندے نے یہ دو ہزار اٹھارہ تک کان بند کر کے حضور کے دین کا کام کرنا ہے کسی کے وسوسے میں نہیں آنا یہ کیسے ہوگا یہ کیا کریں گے ہونا کیا ساڈا اتنا ہی کام میں اصل بدرج پہنچ جائیے ساڈا اگلا کام نہیں فرشتے آندے یا نہیں آندے صاحبہ اتنا ہی کیا جناب ساڑھے کو بدناش تے چلیے حضور نے فرمایا چلیے تلوار کٹیاں کرو ہرج کیبالتا ہبال من شیتا, شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خوشبن والنا ما شیتا وہ آتے ما شیتا ہرج کی تھی حضور بدر تڑیا ہاں حکم تو دو کیسا ہو کس طرح بھی جنگ چھیڑ گرا دیا دے چھوٹے بھائی غازی تنویر احمد کادری وہ فرمانے بھائی اگریزوں کی ایجنسیاں میرے کو آئی کہ مولی خاطم کو یہو جی تقریر نکیتا وہ کہیں پوری دنیا جو نہ نا تیرا نام لیا صرف وہ کہولی خاطے خادم یہ جی تقریر نہ کرے کیوں جی اسی ایو او جی حکمران نہیں جنہ دیا دیا خالی جناب دس ارب ڈالر دی ایک کمپنی ہوگی اسی اس حکمران دی گل کر الدین ایوبی دی یوبی جی دے مرن تو بعد گھر کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سن ہاں جی میں اسے اسلام کی گل نہ کرنا, کرنا نور الدین الاؤدین الدین دے گھر پیسے بھی کوئی نہیں سن کفن دے لیکن جدو حضور دے خلاف گل کی تھی برنس نے تو بلاؤ محمد نو حضور دا کافلا جا رہا مسلمانوں دا کافلا مصر کو شام جا رہا رستے برنس جرنل جنرل حملہ کر دیا دے کے تے ظاہر ہے نفتے سن کو شہ کوئی نہیں سی انہیں چیخو پکار کی تھی تے برنس کہیں لگا ای محمد حکم ادو یمسر حکم بلاو اپنے نبی نی مدد کرے ایسے لفظ کیا الدین ایوبی تک جب گل پہنچی الدین ایوبی گل کے کی تھی کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیوی بل یک الب یدی ہی رسولا یا اللہ مجھے موت نہ دینا میں نے اپنے ہاتھ سے تیرے نبی کے دشمن کو مارنا ہم <تصح> چاہتے ہیں کہ تخت پر وہ حکمران آئے توجہ تخت پر وہ حکمران آئے جو یہ کہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے جنہوں نے حضور کے خاکے کے ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بدلہ لینا نہ شاہ جی آنا ہے نہ آنا ہے ساڑے کو مرضی تھی سرمناپ پڑھا لینا ہاں جی قرآن پڑھا لینا جیتے مرضی مسیح دے جاڑو دیوا لینا آنا پترو تھی یہ تیار تیاری ہوتی تخت تختے لیاؤ لیکن آئے گا وہی جنہوں کم از کم چالی ادیس تے یاد ہو من. نہیں لامی عد ولامیلید جس کو لامی علید ولامی اللہد پڑھنا نہ آئے وہ ہمیں بتایا کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے حضور کی عزت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی سے پوچھ الدین زنگی سے پوچھ شہاد الدین محمد غوری سے پوچھ اور تارق بن زیاد سے پوچھ جس نے کشتیاں جلا دی تھی اور رات خواب کے اندر حضور آ تھے حضور دریا کے اوپر چلتے ہوئے تارق بن زیاد کو اشارہ کیا تھا کہ میں تشریف لے جا رہا ہوں تو بھی چل اس لیے طارق بن زیاد کشتیاں جلائیاں جب ت کشتیاں جلا دیتیاں اقبال پھر بولیا کرن لگا طارق چون بن کنارہ اندلو سفینہ گفتن گفتنकारे تو بن گئے فرد خطا خطاس دور مز سواد وطن وباس چورسم ترک سبب ذرو شریعت کو جا رواس اقبال کہندا جدو طارق بن زیاد کشتیاں جلائیاں لوکا کیا حضور اے کے کیتا ہے تسی شریعت کے کی کتے لکھیا کہ اپنا سامان جڑا او جنگ دا ختم کر دو اقبال کتاف میں وہ حکمران ہاں، کیوں جی کشمیر دیاں بچیاں دریائے جیلم سے آ کے چیخن پچھو بھارتی فوجی آ رہے ہو دریائے جیلم دیاں لہروں کو پچھن سلا محمود غزنوی کے گھوڑے آ رہے یا چھال ماری اگو آواز آئے کہ بس وہ کنارے گزنوی پہنچایا میں اس اسلام کی بات کرتا میں اس اس پاکستان کی بات کرتا ہوں اس کشمیر کی بات کرتا ہوں مولانا نے بھی بات چھیڑی آئی آئی آزادی آئی آئی کیڑی کشمیر والی آئی آئی سارے بولو نا اے آواز بڑی جائے گنڈا سنگھ تو نیڑے ہاں جی آئی آئی رہے برہان کے سچ کے بھی لا کر برہان کے سد آئی آئی برحان کے سچ کے بولو نا یار کے, کے, کے آئی آئی رات کا چھاپا نہ بھائی نہ رات کا چھاپا رات کا چھاپا اے دا دا اے کریک ڈاؤن ادھر اتنے نہیں اریک ڈاؤن کو نہیں ڈرتے اوتھی میں گل کر ہندو گاؤں کا موتر پینے والا ابھی تو حاضر ہوں ساڈے والا بھی حاضر ہیں اے تے تاریخ لکھا جائے گا کہ ایک دور آیا اسی علماء نے بڑی بڑی قربانیاں یہ تو بادشاہ میڈیا ساری قربانیاں 5 سال والیا ہاں گازی المدین قربانی نہیں ہوئی جی غازی ممتاز ہوئی ہاں یہ تو چھپایا گیا نا ہاں تے چھپایا گیا گل ہاں جہی ہوں قربانیاں ہوئی ممتاز کی بار یہ ہر ظلم آزمایا لیکن حدور تے گلام سے تھی وہاں کے منہ ہے۔ اتنے بندے جمع کر کے سونے دے ٹکٹ بھی بننا دور دے گلاما نہیں آنا ہاں کوئی اندر دم خم پیدا کرو ہاں جی نے کہا بس آئے بس کوئی یار دی بابا بابا کی فرمایا کوئی یار دی گل سلام اللہ دسو نا یار تنہوں تو آنا چاہیے ہاں کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈ پا ملا نہ علما بچا ملا ہاں جی بس اے یہ جڑے کہنے سن دفعہ ایک سو چرتالی لا کے زاہد صاحب انہی ٹیم ناقی جنازی جی نما مولی خادم نہیں آئے گا تا پیو آئے گا موالی خاطم ہی تقریر کرنی آواز اتنے مقبوضہ کشمیری مسلمان جب تاری سنی نا ویڈیو اور واقعی انہیں ہندوستان فوج نا جانا وہ کہہ دے پاکستان کی آواز اٹھ تھی تو چپ کر کے سو گئے نا اتے جناب اج بھی کتنا ظلم ہویا زلم ہوا وہ تو بہت ظلم تو اتر آئے ادھر جب آواز جائے گی تو نہ کہنا لو جی غزنوی آیا لو جی شہاب الدین محمد غوری آیا قزبین احمد آیا تمش آیا کیوں جی الاؤدین خلجی آیا ادھر جناب مامو کے فضل بھی گوڑے بھی چل پائے ادھر نوری جنگی بھی کہہ رہا میں بھی آیا آئی آئی وہ بابا جہا بڑھا نعرے کشمیر والا ہاں جی اس بڑھے کی آواز کلے کی آواز برہان وانی کا جنازہ پڑھ کے جنے لوائے ہاں جی ہاں جی بابا برقا تھی کم از کم اس کی برقا تھی ہونی چاہیے آئی آئی نہیں نہیں مزہ آیا گنڈا آئی آئی آئی آئی لے کے رہیں گے یہ وعدہ ہمارا یہ وعدہ ہمارا آئی آئی آزادی آزادی آزادی آزادی پاکستان کشمیر پاکستان پاکستان کشمیر پاکستان کشمیر پاکستان کشمیر پاکستان کشمیر پاکستان کشمیر پاکستان کشمیر پاکستان کا مطلب کیا اندازوں کے لیے کیا ہوگا کشمیر بنے پاکستان کا مطلب کیا ہوگا تیری نگاہ وہ رشتہ جو براہ راست مقبوضہ کشمیر والے سنے نا مسلمان تو یقین جانو اچھل پین ای تو اقبال کہہ تیری نگاہے نا تیری نگاہ دریاو نہ بھی کسی گلیں کیسے نہیں کی پال اور سائنس بڑی ترقی کی تھی، اج بھی گھوڑیا کے تھلے کوئی شہ بن کے گھوڑے سمندر کسے نہیں سٹے محمد اربی کے گلاما گھوڑے سمندر کیوں سٹے کہنے لگا تیری نگاہے ری نگاہ دونوں مراد میں آج یورپ کہہ زلزلہ روکنے واسطے کوئی شہ بناؤ مشین بڑھاؤ اور میں آ مشین اج بھی نہیں بڑھا سکے حضرت عمر کیڑی شہ نا زلزلہ روکیا تیری نگاہے نا دونوں مرات پا گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد دونوں مراد میں کہا پال ہندوستان دریا بند کی تھی کھڑا منتہ کر کر کے اقوام متحدہ بھی جانے نو دریا نہیں کھولتا حضرت عمر نے کے رکنے دریا کیونیں ٹوریا کہان لگا تیری نگاہے دونوں مراد تیری نگاہے دونوں مراد ناسے دونوں پا گئے تیری نا گئے میں آل اور داسا حضرت میں عامر دے چاروں رشتے چلے گئے اپا جی بھی شہید ہو گئے شاور بھی بھائی بھی بیٹا بھی پھر حضور دور نیکھ کے کی کیا تیری نگاہے ناسے ری نگاہ دونوں گاہے گئے میں آسا اقبال حضرت شماس بن عثمان حضور دائن گھوم کے کبھی دفاع کیا اج تک وہ جو مشین بھی یاد نہ ہوئی تیری نگاہے دونوں اقبال اور دس ہو حضرت ابو دوجانا کے جسم سے کتنے تیر لگے کہ لگا اتنے لگے جیسے سے کے کنڈے ہونے میں کبو دو جانا انج ہوئے کہہ نہیں ہوئے میں آخا کیوں کہ لگا تیری نگاہ گئے تیری ناس نگائے دونوں مراد نئے دونوں مراد گئے میں آخیا جنگ یمام حضرت ابو تو جانا کلے دی دیوار تے چڑھ کے اسی ہزار د لشکر چھاڑ کیں ماری دروازہ کن کھولیا کلے بندے نے یا برابن مالک دعا نے دسو اقبال اسی ہزار نہ لڑ دیا دروازہ کھے کھلیا کہری نگاہ دونوں مراد سارے بولو تیری نگاہ دونوں مراد پا گئے تیری نگاہے نا دونوں مراد پا گئے تیری نگاہے نا میں دے انمین کیڑی بھی نہیں آئی بڈھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب کیوں نگاہ کہری نگائے دونوں مراد آئی آئی نہیں تھی پھر چڑھو آئی اب لے کے رہیں گے ہمارا برحان پتا پورا کفر وہ خوش ہوا اچھا بولو تو نال ہے برحان کے آزادی برحان کے جنازے نعرے تکبیر بھی لگیا نعرے رسالت بھی اللہ بڑی کوشش کی لبیک د بھی لگیا وہ نام تو فکیر تو لوگ نا کم مز کا ڈرے بیٹھے ہو گل جی کسور والے تو ویسی نہیں تو جا کیا میں زائد صاحب کان چاہ رہے سن کسور کی تاریخ جتنا بڑا جل سنی ہاں سڑکیں توجہ یہ کوئی یہ فائدہ برما کے مسلمانوں بھی تو ہونا چاہیے کوئی شام کے مسلمانوں نے چلو بس کرو جا بچ کوئی اٹھتا ہے نا جسن کوئی ویسے کوئی بیمار ہے دا پریشانی ہے تو وہ الاد ہے جڑا کوئی بندہ وچتا ہے نہ تو کیمرے کی آدھی کہ اے بندہ جا براند نام پریشان ہو گیا یہ آزادی کے نام سے چلے ٹائم کیڑا ہویا شکر نہ کرتا تین جد سارے چمکتے چہرے بیٹھے تی بیٹھے تیرے ٹےڈے چ کوئی پریشانی جی تو مطلب ہے کوئی پریشانی پھر وہی وہ ہے ویسے اگر کسی پیٹ چ کوئی پریشانی ہو تو جا سکتا لیکن اگر نعرہ سن کے پریشانی تو تو سارے کو علاج کوئی نہیں ہاں جی برحان توجو جی میں میں کسی جواب دینا میں آئی آئی نہیں وہ بابے آواز بابے کے نال ملا بابا برکاتی نال آئی آئی زور آئی آئی آئی آئی یہ وعدہ ہمارا لے کے رہیں گے برہان کے سدکے برہان کے سدقے میر کے سدقے افضل کے سدقے اب لے کے رہیں گے یہ وعدہ ہمارا موبی یار بھی لے مودی دار بھی سنن جاؤں شادیاں بلا ہاں مودی یار بھی سن لے یہ بھی لا رہ لو ہاں گنجے ہونا تو رب کی طرف اے کوئی ای والی بات بہت سارے سڈے بھی بالکل اس طرح نہیں اے نہیں ہسنے والی بات نہیں میں نے پہلے بھی میرے بارے مشہور ہے گالا کٹا لیکن میں گالا انہوں نے کٹتا جہے گا رسول ہو باقی تو میں تکریف آ جتنے کی جتیاں میں صاف کر سکوں میں انہوں نے جتیاں بھی صاف کر میں اتنا آج مسکین آدمی ہوں جڑا ہزور پیار کرے جڑا حضور کے بارے کوئی گل کرے تا پھر وہ بلڈ پریشر نہیں وہ پریشر ہے میں جی گل کر ہاں جی تیری نگائے دونوں مراد میں کقبال اور دی کبر چ داخل ہو کے وہ بند کھول کے گل کے کی تھی کہری نگائے نا سے دونوں مراد پا گئے تیری نگائے نا سے دونوں مراد پا گئے دونوں مراد سارے پڑھو تیری نگاہے نا میں آبال اور تلم تو ویخ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھیا تدید قدیم پڑھیا جب بار آیا تو پی جماعت علی شاہ صاحب گل توں کی تھی؟ کہ شاہ جی اسی تے گلیں ہی کرتے رہ گئے کل خان کا منڈا کی لے گیا دس سن دس اسنمت لگا تیری نگاہ سے دونوں مراد تیری نگاہے نا سے دونوں مراد میں پیر دیدار علی شاہ صاحب کو پوچھا میں آ جناب ساری زندگی ادیسا پڑھائی نے سید بھی سو دسو غازی المدین دے جنازے کی دیکھا میں تیری نگاہ نا سے دونوں تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ میں آ اقبال غازی عامر عبد الرحمان شہید چیمہ جدوں کے رفتار گرفتار ہے ہٹلر دے پتر نے دونوں ہاتھوں چتکڑیاں لا کے تے لا کے جدوں اپنے چ لے جا رہے سن ہٹلر پتر انگر... انگریز پولیس پولیس والے نے انہیں کہا ہوں آمر عبد ال رہمان کے ہاتھ بدے ہوئے چور بھی ہاتھ چ کوئی نہیں اس ویلے جڑی انہیں گستاخی کی پھر آمر عبد اچھڑ رہمان اچھل کے وہ منہ تہ جا کے میں کمی نے میرے ہاتھ سے بدے تھکتے میں تیر منہ سٹ دونوں مراد دونوں مراد, دونو مراد میں آخا اقبال داسا جن آمر عبد الرحمان شہید چیمان کا جنازہ روکیا پروفیسر صاحب کی کہہدا پنڈی نہیں پڑھا جی پنڈی پڑھایا تو تمہیں بمب دماغ مروا دیں سی, کی کہن دا سی نہیں کہتا کسی جو پڑھایا تو میں کی کرانگا اینا نو دھمکی دیتی دسو یار پتر بھی بابا دے وے تے جناز میں آکھا میں اس میں بھی پرویز مشرف نکے سی میں آکھا جلے آ ایک گل نہیں سی تو آنو چاہی دا سی لاہور ائرپورٹ دے تو اے وڈے ٹرالے تے جنازہ رکھ دے تا پھر ساروں کی جاندیاں مسلمانوں سے ماوا نے اپنے زیورات جد جنازے سٹتے سن تو جرمنی دے ہٹلر مر جانا سی جنوب اصل مارا محمد اربی کے گلاموں اتنا واٹا ہیرو بنا چاہ ہاں جی توجہ تو میں اقبال میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اور دس جنرل پرویز مشرف کوٹ دی طرف چلن لگا اپنے گھروں دل پکڑ کے بہ گیا کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بن گیا میں ممتاز قادری پھندے دی طرف جانے دل کیوں نہیں نپیا تیری لپیا آئے، آئے، آئے، نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ کمانڈو اپنے مکے لہر آدھا سین ایجنگ کر کے مکے لہر آدھا سی وردی پا کے مکہ لہ ہو رہے پیچھے فوج اتنی کھڑی مکہ لہرانا ہو رہے پاکستان دے خزانے ہو تے قبضہ کر کے مکہ لہرا ہو رہے تے جناب پھندے کی طرف ممتاز قادری جا رہے اگے چل کے فندے ویک کے ہسنا ہو رہے تیری نگاہ دونوں مراد ہوں آنا پاکستان ہوں مکے لہ رہا ابھی تو ہوں بھی مکے لہرا رہے کیوں جی ہو رہا پاکستان پارٹی چ بنا بنا اارٹی بنائیے جناب کیوں جی جنا تو ہو رہا, رہا مکے ہاں حضر تامر عبد الرحمان شہید چیما کے جناز آپ میں قریب سب تابوت لوگ ہاتھ اٹھایا تے ہاتھ سن تے تابوت اتنے اتنے جا رہے تصویر کھچ لی اخبار والے اخبار چے دے دیتی پھر او کیڑا سال سی جی دو 2006 پھر دوسرے سال دو ہزار چھ آئی بھائی پوری دنیا تصویر دا مقابلہ ہوا وہ تابوت ہت بندیاں دے ہتھا تو جارے نا اے تصویر پوری دنیا تے پہلے نمبر تے آئی آہ! میں کہہ جی وہ تابوت کی تصویر پہلے نمبر تے آئی تے وچ لیٹے سی وہ تیری نگائے لاس دونوں مراد پا گئے تیری نگائے لا سے دونوں مراد پا گئے تیری نگائے دونوں مراد پا میں کہ اقبال غازی تنویر احمد قادری سزا سندایا سامنے والے بٹن کیوں کھولے کہنے لگا تیری نگاہے نا سے دونوں مراد پا گئے تیری سے مراد پا گئے تیری سے مراد میں کہ گادی تنویر احمد قادری خود لکھا مینو خاتے چن کہا جب میں مارن لگا نا ان چورے مار نار جم خانہ سی ڈیڑ ڈیڑ سو کلو وزن سی انگریزہ دا اس ویڑے کہا میرا وزن پچاسی کلو سی آٹھ انگریز میں این سٹے اینج سٹے جی میں اینج کر کے آٹھ انگریز ڈیڑ ڈیڑ سو کلو ہڑے پچاسی کلو وزن ہوئے ہوگے آٹھ انگریز جم خانے ہڑے جم جناب بڑے بڑے, بڑے او پہلوان انہوں میں آکھا غازی تنویر اینج, اینج سٹے آ کہنے لگا تیری نگاہ ناسے بن مرا کہڑے گاضی ہوئے بھائی کسور گازی محمد صدیقی محمد ابد اللہ بھی ہاں جی غازی محمد ابد اللہ بھی غازی محمد صدیق تو اتو چل کے گئے وہ شیخو پورے علاقے وہ سکھ سی سکھ خواہ چاہے امام علی مقام امام حسین فرماؤ میرے نانے جان کے خلاف فلانے سکھڑے گل کی تھی بیٹھا ہلوا رہے غازی محمد صدیق ویسے گازی محمد للکا رہے تیرے نبی کے خلاف گل کی میں کہ اقبال اور دس غازی محمد صدیق نسور تو <تصفح> شیخ پورے کون لے گیا کہ تیری نگائے دونوں مراد پا گئے تیری نگائے دونوں مراد پا گئے تیری نگائے دونوں مراد میں آبال حضرت حبیب بن زید مسلما قذاب نے آپ دا ایک, ایک آزب کٹیا سارا جسم کٹن تو بعد اتنا بچا سما ہر کا بن نار پھر انہیں اگٹ در پوچھتا سی میں کہنا آپ نے فرمایا کتیا تے رسول رسول کہہ لوائی تیری نگاہ دونوں مراد میں کہا اقبال حضرت حبیب نے زید کی امی جان حضرت تم نے امارا ایک پتر کٹوایا پھر جلوایا پھر دوسرا پتر لا کے جنگ یمامہ کیویں کیں گئیاں کہنے لگا تیری نگاہ دونوں مراد تیری نگاہ دونوں مراد باد میں نے کہا ان میں عمارا مسلمان کی طرف دوڑتی ہوئی جب جا رہی تھی ان کا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے کیا کہا ولہ مار رج علیہ فرمایا مجھے پتہ بھی نہ چلا میرا ہاتھ کٹ گیا میں نے کہا وجہ کہنے لگا تیری ناسے نگائے تیری ناسے نگائے اور آخری بات اے محمد زاہد انہ دی پوری ٹیم پورے کسور دردوں میں پتہ ہے تم کتنے کتنے دور ہو اپنی جیب میں پیسے لا کے آو پریشان نہیں ہونا قیمت دنیا کی بھی پینی یا آخرت بھی پی ہاں جی ہاں سچی گل دس رہا دنیا کی بھی قیمت یہ پی آخرت تی بھی پی ہاں جی کدی بھی پریشان نہیں ہونا مہنگے پتہ ہے تسا کتنے اور سویرے ہو سکتا گھر پہنچو سو تو جناب جانے اپنا کاروبار شروع کرنا اپنے کھیتوں میں چلے جانا لیکن یہ جانے ضرور لاندہ جانا کوئی جناب فلم کے اٹھیا ہونا ہے. کوئی ڈاکہ مار کے اٹھا ہونا کوئی گند کھا کے اٹھا ہونا کوئی بندکاریاں کر کے اٹھیا ہونا جب تھی جانے لب کے نعرے لائے تو پھر کی ہونا تیری نگاہے نا نگاہے ناس دونوں مراد تیری نگاہے ناس دونوں مراد تو تے کو لوگ پوچھ گئے تھا منشور کے وے دستور کے جلو اتنے قرار دادا نال اسلام نہیں آنا اسلام اج آ ہے اسلام جانا ہے ساڈا منشور ایک بند کر لو انہیں بس اے منشور ہے انہی جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام الحمد میں دنیا سے مسلمان لگا. بس اے سا دستور ہے ساڑھا منشور ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور تاریخ لبا یا رسول اللہ کا کام اگر سستا ہے تو اس کو تیز کر دیں لبے نہیں نہیں مزہ نہیں آیا لبے